الحمد لله وكفى و السلام على رسول الله خاتم النبیاء و الأمین سبحان الله رسولا محمد النور المستنير سبحان الله وعلى اله وصحبه الذين كانوا يدعون الناس الى سبيل الله سبحان اللہ, سبحان اللہ! فلرکلتا انفسهم خرج من قضيت ويسلمون تسليما سبحان الله اللهم صل على محمد صدق الله ونعم الرسول هو النبي المقتين آمين سبحان الله ان نضل اللهم لا ننسى على النبي يا الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان, سبحان الله اللهم صل وسلم على سبحان الله سبحان بے دینی عمرہ ہی تو آمین. مولا سونا میرے بھائی بیاری، بیاری، محمد رمضان محمد قاسم اپنے گھر شندوست, سونا،, دی محبت اپنے قبول جناب دی تشریف سونا اپنے بارداش قبول فرما کے لج رہے دوستو ابتدا اندر میں جناب و اور نوجوان نسل ترغیب, من ترغیب من عرض کہ اس وقت محمد رمضان شاید جتنی عمر ہے اس عمر دے نوجوان اج کل تقریباً سو دن بچے پچانوے فیصد اس لی عمر دے. پندرہ تھی کے تقریباً تری سال جیری عمر کو بزرگ ان دے. دے. سڈ نو جان نسل کو خدا بھی قسم کر کے مولا سونے کا خاص فضل ہے ساسمت قال نبی شرفت نے فرمایا مولا سونا دین اس بندے کو عطا فرمانا جس مولا سونا مسند سبحان الله ان الله والله يعطي الدنيا من يشاء والله سبحان الله مولا بندے کو دنیا, دنیا, دنیا, دنیا مسلمان بھی دنیا مولا سونے نے لیکن آپ کامدار نے نہیں تو باقی ساری نوجوان نسل جن تھی کھڑی ہے رمضان صاحب توہی ہونا چاہیے عمر کہ اس دی اندر بھی اللہ نے اس دی اللہ بندے آمین پڑے گا لے لیکن میں گراملا دے شک دے شک. دے شک. دی دی. سونا دل دل گرام دنیا آخرت سو بے. آمین, آمین. مولا سونا اس در اپنی رو جراب مسلا بیام کرے سن. اس مسلے کا محبت ہو سی اس کو ضرور سمجھ رہی اور جہیں محبت نہ ہوتی کہ میں بول کے یا کے ہے. مولا سونے لیا اجیرے بندے کو ہدایت لیکن ان شاء اللہ بندہ زمیر مر گئی بندے بندے دبا جو زمیر مردہ Okay. مولا روم سرکار نے فرمایا ٹوٹتے مرد بھی ٹوٹتے مرد تلن کا قابل نہیں رہی مولا روم سرکار فرمایا اندر مر بنیا زمیر مر بن سمجھا جی اللہ حالت بن گئی ہے اس قوم کا جب بھی گل کرے سو لہن قرآن سو ان کو الٹی سمجھ جی اس اسلام واسطے تنگ تھی ون جا اس بندے بندہ اسلام کی گل کرے گا چڑے دی سینے کو, <تصفح> جی کو مولا سونا اپنی رحمت نام کھولے اس کو دی گل نہ لگتی ہے چارا گزارا <coughs> جناب ہوا گری سن گیا کہ ایمان دانا دا دا سمجھے ایرا ایمان دا اور نبی سرور کی تابے داری اگر اے نہیں تو ایمان بڑی کم نکالی میں مخلوقار تسا اس ویلے پر سو جس ویلے میرے محبوب یا مشقت محسوس کی گیا سونا بنوا دا مومن نہیں بن سکتا مومن نہیں بڑھ سکتے اور ایمان ایمان تو بغیر نہیں لگ भला جنت भला جنت تو بغیر نہیں لگ آج ساری قوم جنتی ر میں رب سوڑا پیہ فیصلہ محض نال جنت نہیں حاصل محض نال جنت غلط ہے اور محض اگلہ گھنال کے میں مومنم میں مسلمانم بندہ در چھٹکا رہا تھا. نہیں تھی نا. نجات نہیں آسل تھی اور مومن دی جڑی منزل آخری منزل یہاں اصلی مقصود ہے وہ ای ہوئے کہ مومن اس دنیا تے بھی کامیاب را گئے مرن تو بعد بھی مولا دی بارگاچ تر خرو تھی بے <laughs> یہ منزل ہے. میں دنیا باقی کوئی مقصد اسے واسطے ہیں. مولا نے فرمایا تو اسمایا کو میں تھوڑی پرخ کرنی ہے آزمان کیری شہر ہے چی عمل کون کرے گا اسی واسطے میں دنیا چیز پتا چل رہا ہے واضح پتا چل رہا ہے کہ دنیا چی اسی واسطے میلاد مناؤ مناؤ جنت جا ملاد بلا ہی ملاد والے کو اللہ ملاد ملاد ملاد ملاد والے کو لیکن یہ میلاد والا کیری گل کوئی لکھ میلاد منا ملاد, ملاد والا راضی نہ تھی ملاد اس وی بندے ملاد والا اور اللہ دن میلاد والا مز نا لاکی وا فرمایا فرمایا فلا واپی کلا گفی بین ثُمَّ لَا يَجِدُونَ سِوَى الْفَسَادِ حَرَجًا مِنْ إِذَا قَالَتْ وَيُسْلِمُونَ بِالتسليمِ سبحان الله سبحان الله ربك محبوبہ لایو نا مل نہیں جی سک سے مل نہیں جی سکے بہبو باہ فرمان تیرا ہوا ہو رب تکانے بن سکتے جا جلہ بسرین برما بات لب دیا من تکلیف جی ویار نے جی دین کی گل کروں گا لوگ آ پبلی سارے گالیں تدیاں سچیاں ہائے آ دا تو ٹھیک ہے سبحان اللہ بھلا جو انہاں گالیں تے چل دے دنیا پین لی ہائے سبحان اللہ ٹھیک ہے بھلا کھڑا ہے نا گالیں تڑیاں سچیاں نیں بھلا بھلا تے دو وجرے نے فر پڑا سبحان اللہ منو تنیا برادری بہن دی مملات نہیں چلتے او جا لو کبالا کھٹکا کر اور قسم کھا کے بیان فرمایا اپنی کسم کھادی تاکیب لائیے لا کے شک دی گنجائش غلام بن ہے نہ دیوانہ بن ہے نہ دل جب پورا اسلام نہیں آیا جب تک ہمارے محبوبار باقی سب گلا بجائے شانہ کوئی کرو ملا کرنا ہے بچی دے دے دے دے کرو لیکن بغیر ایمان دے, دے حج قبول ہے روزہ قبول نماز حج قبول نہیں روزہ قبول نہیں, نماز قبول نہیں صدقہ قبول نہیں بغیر ایمان کے بس یہ مسلمان کو سمجھ آسلم فرمایا سوئی بھونا بہولا کیا لوگ گمان کرے کیا گمان کرے انہوں کے مہاجنا خلال آپ نا سائی مان والے انہوں نے اتنے اکثر ان کو نجات مل رہے ماحول یوگتا آجاز اج امتحان نہیں آیا مطلب فرمایا نہیں یہاں گلت ہے فرمایا ہے والے مانا کسان سوالے کی ماننا متحال کیا سو تکلیف تقریباً آدمائش हुन डिजिटल फरमाए पाक नबी सुवरती वो दिल हौला छोड़ने कोई इस्लाम का नाम फरमाए इनदीन عند الله الاسلام نر شکتی نار نائ حیدری حضمت دین اسلام دین اسلام خرا واجب واجب پاک نبی سرور کی تابیداری قربان جاواں لا شریک مولا نے فرمایا تساں اگر ایمان دا دعوی کرے سو ایمان دا دعوی کرے سو اگر تساں سی پار مومن پڑھن والا دعوی کرے سو اساں آزمائش سا کرے سو امتحان بھی یسو اساں تو احکام دے اندر اساں آزمائش دے اندر جو کیا تسی نے محبوب دی میرے پاس محبوب دین دا دیدار ہی کریندیا او یا نہیں باو نبی سرور دی سماں مبارک چوں نکلے ہوئے الفاظ واقعی قبول تھی تے یا نہیں تسی مالے پھول شریات تے راہ میں ٹھیرے او یا نہیں فرمایا اے باج اے کمال نکرا اے ایسا سو سلیمان والے سب کو چھوٹے سو نہیں سونا فرمائل ردار سی فان له معيشه رحت ونحسه يوم القيامه اعما الله اگر تسا رو گنہ ن کرے سو منہ پھیرے سو وال تنگ کر دے س سبحان معیشت نے بہرحال جو بھی مراد ہوئے دی. رب سونا خود بہتر جائے گی ہو معیشت ہوباب معیشت ہونے نے فرمایا زندگی تنگ کر لے سرسے یہ دنیا بھی سرائے سرائے اور ہو یوم کی مت اندھا کر کے اسے سر یہ آ کرائے آبنا من سدا اور خدا لپتا من چل پہ ਉਬਾਸਰ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਯਖ ਰਫੁਮੁਲਾ ਹੋਇ ਰਫੁਮੁਲਾ ਰਫੁਮੁਲਾ ਨਾਲਾ ਸੁਮਾਇਤ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸਮਲੇ ਮਹਿਰੂਦਿ ਇਤਿਬਾਹ ਕਰੇ ਤਾਬੇ ਲਾਰੀ ਕਰੇ ਸੋ ਬਲ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹਬਤ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾ ਹਵੀ ਮਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਸਭ مطلب جنت جاؤ پکاؤ جنت جاؤ متیاں لاؤ جنت جاؤنا پیوالی جلوس کچو جنت جاؤ نہیں نظری بن گیا نا نماز پڑھ پڑھ روزہ رکھ نہ مناؤ نیا جندار بن بجو سادی قوم کا نظریہ سمجھ نہیں آئی اعتراض نہیں کربل کر چار فیسما بھی کمایا نماز پڑی آئی منہ سنت رسول نہیں ہی جی بہن گرتا کرایا اے پردے غیرت نہ سونے نبی سرور نے بہت روایت بئی دیش پاک فرمایا کرائے بند کر سشبو بھی نہ لگ سک پاک نبی سرور نے فرمایا شرابی شراب پیندے, پیندے شراب آدی ہوا اگر مرن کو حکم ہی ہے لیکن اگر حال اس حال مر گیا پاک نبی سرور نے فرمایا اس کو جن خوشبو سود کھانا ایک روایت سانی کا ذکر آیا سنادا آدی اور ایک روایت والن فرمان کا ذکر آیا تری بندہ میرے باغ ربی سور نے فرمایا دیوس میرے باغ نبی سور نے فرمایا جی جی کو گھر والا ماں کو غیر محرم دیکھے نماز جنت مل وجے بخش پا جو جناب وغیرہ زبان لاپ بند زبانی دعوے اتبار نہیں ہوتا منی سو نہیں چل سو نہیں اس وقت تک تم اور ایمان تو بغیر جنت نہیں لگتی نہیں سچی جو چلتے ہیں تو ہی دنیا گئی برادری گئی دولت گئی یہ سارا کچھ تار کیتی کھڑے. تو نے فرمائی اور دوسرا وہ ہے اپنے دل کو بھی یاد ہے اپنے رب رسول, کو مولا سونا, یا رسول اللہ یہ جان میں نہ اے اے دی. دی ہے لیکن حکم سبحان اللہ آشکا مطلب آشکا مطلب کرو نا جا وہ فدا کر سکتا ہے پہلے شریعت فدا کی کرو تیرے نام jaafila karuwe یا رسول اللہ اے میری جان حق کی ہے ماں دہائی جان دہائی جان تر جوہی جہان وار دے گا واہ واہ لیکن مالی نہیں جائی اگر کروڑاں جہان ہو جہان تیرے حکم توار دے واہ بہانے انشاءاللہ حکم رسول رسول پاک عظمت اور شام مستفا زبان مبارک یعنی مرضی مرضی خدا او جہر جس کی حری ڈوڑے ڈولہ جناب تابیل دنیا معاملات سارا کچھ باہر کٹ گرا ہیں نا لیکن جاشو نا وہ تبھی لے کر میرے باپ نبی والی آپ اس حال چاہے آپ نے ہر جی، سمبارکی بدبو آدمی اس واسطے میرے پاک نبی سرور دی شریعت دی پاک نے سونا حرام فرما د سونا رہی. لوگ سونا دے رہے. مرد, مرد واسطے لے تو اور جب بندہ جہاں بندہ نبی نا جی محبت اسلام کی بنیاد ہے وہ جو ہے نا پکا نہ سونا خبر نہ سونا حرام چاہیے وہ سونے کی پا کے آ گئے لیکن نہ رشتہ تور جاندیا ہوا سونا جو پایا ہے، اچھا رسول فرماوے تیرے کوہنوی دی بدبو آدی کہ قبلہ جی رہا بندہ ساری زندگی رسول کی دشمنی گزاروتے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں رسول کی سنت دے اس طرح چلانے مرون جائے رسول کی شریعت سے ٹوٹے ٹوٹے کرانے مرون جائے اور ہر حال میں حکم رسول کو پیروں دے وچ چلانے مرون جائے کو جنتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یار ساری تالیماتی اور امت تک پہنچائی عمل کر کے دکھایا ہے بے شک بے شک قبلا ارشاد دیوے تر جان کے اندر سننا صفاوے حرمت اللہ نبی اللہ اکبر بے سادی دو من چالاکی دی اے سود تھڑنا ہی بٹایا بننا سود اپ سننا پکڑے اے جی نفع اے جی پرافٹ سود دا پرافٹ اے اللہ جڑا سود بھی کھا وے رکاوٹ شرم حیا اور غیرت بھی نہ ہو اہا اچھا یار ایک حال تو دسو زمنن مولا سونے نے سونا بنایا ہے بے شک اسا اسا ودیاں نعرتیان تے ماسے بولیندے اے اسا کو رت ماسا سونے دا لپ ہو ویندا نظر نہ پہ دیکھ لگے لیکن سوال پیدا چاہیے سونے نے سونا بنایا بناب مولا نے عورت واسطے بنایا اچھا کیمتی دھات بنائی ہے مولا سونے نے اس بے دیا نے بڑھائی بڑائی سونا لیکن مت مری چلی بزرگ اقل شعور ایمان نارشک ایمان نکل بنے اکل شعور سونے کو سب پیٹیاں کھانی ہے اور یاد رکھا ہے. سرور میں اپنی سچی نار تک نعرہ عزمت اسلام حق اہل سنت، مولانا مفتی محمد فضل احمد جشتی. جناب, جناب،, جناب، اکل بے شک, بے شک،, بے شک. اچھا تو یار مومن تھی من در دعوائی کرنے، مسلمان تھی من در دعوائی کرنے، لیکن چھو سال تھی کہ اہی کھوٹی تو ڈاگ کھان دے کرنے، یهود و نظار آلی کھوٹی، تو ونجور نے فرمائی، جرا کلم آدھا دا اس کو جی تھوڑی کو باری ڈاگ لگتا اس کو تیچنگ لی دیتا، اس کو بتا ہے کہ ڈاگی ڈاگ لگتا ہے، ہاتھ ڈاگ لیتی دا ڈاگ نیا محمد بخش عارفے شریف فرمانے فرمایا تار نے شمل تھے سبحان اللہ اونڈاں دے نہیں تھا وا काम नहीं खाता फिर खुद को तो वो मारी दानिश परच दान नहीं खाता फिर खुद को तो वो मारी خال او یار مات جناح دینداری سبحان الله وقال الكرمي ان جناب کو ساب کا ہے نا یہی ہے حکم رسول کی عظمت عزت حیثیت اہمیت قدر قیمت یارا، ترق نا، دل دل اپنے جسم پاس باقی خلاف کوئی شہ نہیں نظر آئی وہ نظر آئیے آپ نے بکاہ دیتی ہے جیلا پاک نبی سرور دی محطل شریف مجلس شریف مکی ہے نا کہ صحابہ بنیر لگے اچھے اچھے دے بنیر لگے کہ صحابہ نے اس صحابی کو فرمایا یار سون ہے چلو پاوے نہ چاہ گے ان کے بے کام چلا ہوئے لیکن وہ آشے گئی فرمایا وَاللَّهِ لَا آخُلُهُ عَبَدَ وَقَدْ تَرَخَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ اگر حکم رسول مقابلے چنا بھی آنے نا سونا فکا دیوائے پر یار کی گل نہ سچائے سبحان ओ यार मछली जाने ओ कदर पानी दा कदर फोनी दा मछली मछली لاولا جانے اتیا دنیا کو رکھے ہر بندہ چلو ہر بندہ آڑ نہ مارو دنیا نہیں چپ تو بغیر پس ہاڑی کام دا تحاد میں خراب تھی گا جو روز صویر اچھے گاڑا پور نمارتی ہاں خدا دی قسماتی پوری کو چھوڑنے کو سوڑنے کو چھوڑنے کو سوڑنے کو سوڑنے چھوڑنے کو سوڑنے کو سوڑنے کو سوڑنے بینکاری دل عظام تلوانت بھیلنی کو سوڑنے دن دن مردر پیے دا دا. پاس کوئی بھی اگر اجازت نہیں سو روک نہیں سی روکمان لمبا یار ہے پاک نبی دا فرمان وہ بھی کرا اپنا ایمان بچا نہیں فرمایا فرمایا کلو جڑا الم پڑھنے کلم اللہ رسولے رکھ دبکم دنیا باد مال <سؤال> دنیا کا برمائے اتنے دکھ دین کو مقدم رکھے ہیں دن دنیا کو بادش رکھے ہیں غلمہ پڑھر دینا رب دینا رانگی کو بچوے ہیں فیضہ آسرو صفقت دنیا ہوں ملاتینی قالو لا الہی لبنہ حقال اللہ سچی ہے یار سچی رساو تھے کئی بیٹھے ہوئے سن سکول پڑھنے والے کالج پڑھنے والے یونیورسٹی کالج کرزدیک اللہ دے قرآن کتنے انگریزی دے نمبر کو نمبر, کتنے دے انگریزی دے نمبر. قرآن سی چلو مان من ٹھیک منگو بندہ انگل کو توجہ ہے اس کا حل بھی ہے یہ نمبر تشے ن جدا مسلمان دے دل حکم رسول القدراسی بے شک بے شک بے شک, شک. اے نمبر دا ود جدا مسلمان دے دل مخالفت آسی اے نمبر دا ود جدا مسلمان دے عظمت مصطفیٰ رضی بے شک بے شک بے شک بے شک نمبر تعبت شیر میرا مسلمان راکسی اللہ نے قرآن تو بغیر ساپوس کتاب کی کوئی لوڑ نہیں آشا آشا آشا آشا آشا. جناد کوے اسان نے محض دعوا نکلا <سؤال> ہائے توجہ نہیں فرمایا سبحان اللہ ہاں بھائی سے نظام کرے میں جناب اور دعوت سے اس سے کم دیوانا ہے سبحان اللہ بھائی ابتداء نہ مولویا کا فیصلہ نہ جتنا فیصلہ نہ مخروق کا فیصلہ یہ وہ فیصلہ ہی جس نے نظام جس میں قانون اسلام خود پڑھا ہے نظام دین اسلام خود بڑایا ہے اور اپنے محبوب کو ادا فرما کے اپنی مخلوق کو اپنا محبوبہ جو اگر کل باقی, باقی اپنی انگریزی رکھو لیکن ساڑے قرآن کا نمبر مگر پہلے دین رکھنے پاہ دیش قالو لا ارہا اللہ کلمہ جلالے پڑھ دینا دنیا کو پہلے رکھنا لے دین کو پاہ رکھنا لے دینا کلمہ پڑھ دینا قال اللہ مولا فرمائے دے سب پورے آو شعب اللہ لیمان لیل بیحر کی تھی حدیث تو سب پورے آو کیوں کلمہ ہیت بات ہے کلمہ ہیت سعود ہے الما سودا ہے 100 کا سودا ہے جٹکے لبنا چلے 21 دا سودا ہے ای جان دا سودا ہے جتنے مانا بیان فرمایا محمد فرمایا جانی کلم او یار ہری پڑوڑا پڑوڑا ra <laughs> <laughs> <laughs> میں نے پڑھایا یہ کلمہ میںفا چاہی جان گا نہ کوئی لڑائی لیکن ایک تقریر تبلیغ تقریر اس کو آ کہ جناب کسے سنا لے بنا تاریخ دے کسے پڑھ کے سنا لے بنا پچھلیا کو قوم کے موجات اور فضائل کا بیان کر دے بنا یہ تقریر ہے اور علماء کو تقریر دا حکم دا. سبحان اللہ آ, اے نہیں تبلیغ چاچا ماما لالا ویر دوست پوتر اے بیماری لگی فری بد بھی ویسی علاج کرا خطرناک شو کر بندہ بان کر ہے او اخی نا مرادہ اگے شوگر کھا گئی ہے تو تو غیر لہنا بچا ہے تے جتا مرضی سارا لا دی نیت اور گمراہی نہ ہو جائے ہائے ہائے تے بندہ فضائل تے معجزات سنا کے تے قانون نظام دی احکام دی نبی دین دی گل نہ کرے ہائے ہائے ہائے او محفل کا مقصد مشہور کراؤنا لوگوں کو دکھاونا محفلوں کا مقصد یہ سہفلان کا مقصد یہ سناو والے کی بھی سلاحتی ہے محفل اور سلاح محفل چندے سلاحت محفل کا مقصد بندہ من نہیں پورا کھڑا ہوگا نبی پاک سرکار کھڑا ہوگئے بندہ یار میں <im> <Mean> <imitar> <tangent> لیکن جی اس کو سودان لیکن ایک بندہ ہے دی لیکن بندہ آخ یار پتا نہ لیکن دلیلا نہ روکنے میلاد لتا ملاد بھی ہود والے کا مقصد بھی ہو بسم <سلام> اللہ اللہ سبحانہ و تعالی جو فارسی طور نوا فرمانے کا mustafa jalil rahmatin da khushalam shahay basme basme da khushalam shahay basme da de saayat pe la khushalam جل کے उन के कदम के पर काचला हूं सुना बहुत को जान मैं दे ला तू सुना समाए बस में रियायत से ला तू सुना आशिय o ho ho ankh ho ho sab ma asir gula subhanallah cham lo milke sadri bazme qayat pe laqoon salam ya ilahi asir tufabe jeene rasool یہ سلام آرزانا او او <تصالح> <تصالح> <تصالح> اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم طرج ابن رسول بن انفس ف basis سناده ارا على عليكم بالمؤمنين وصف ضحيب فإن تولوا فقم حسبي الله لا إله إذنه عليه توكله وهو روح العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الصدد لم يرد ولم يولد ولم يكون له هو الأمر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بغضب الفرق من شر ما فرق ومن شر غازق إذا ورق ومن شر نفاساد في العقد ومن شر حاسد إذا حساد بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَهُرُّ بِغَرِّ الْنَّاسِ مَلِكِ الْنَّاسِ لَهِ الناس. النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ لُخَمُ الْنَّاسِ الَّذِي يُوَسْتُ فِي صُدُورِ الْنَّاسِ مِنَ الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهلنا الصواق والسقيم الصواق الذين أنعمت عليهم غير الموروط عليهم ونضطر بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يُرْمُقُ تَغَيُّرًا الَّذِينَ يُخْمِلُونَ مِنَ الْهَوَى وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ مِمَّا وَسَّقْنَاهُمْ بِرِفْقٍ وَالَّذِينَ يُغْفِلُونَ بِمَا أُنزِلَ إليك وَيُدْرِمُونَ الْقَطُعِ وَبِالْأَنْفُطِ وَهُمْ يُقْرُونُ أَلَا إِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَئِكَ إِبَادٌ أو في دور و الحمد لله رب العالمين وما أوسناك إلا رحمة سو لوگ یو ابا جانا يا رسولنا مولانا محمد وعلى آله والصالحين مولانا محمد وبارك وسلم و سلم دنا في الضيا خصةين في الخرة خص ربنا لا دنعلنا في التنتيرة